ترمیزی شریف کی حدیث مبارک ہے سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامۂ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کا ایک بہت ہی نمایاں حسین اور نہایت ہی واضح پہلو شانِ افو کرم ہے معاف کر دینے کی شان ہے افو کا معنی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا قدرت ہے اس بات کی کہ بدلہ لیا جا سکے انتقام لیا جا سکے اس قدرت کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دینے کا نام افو درگزر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا خود العفو و امر جادین اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ گھیر لو اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کی شان بیان فرمائی ارشاد فرمایا غفارا ان رضا علی کہ جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے بے شک یہ کام بڑی ہمت والے کام ہے معاف کر دینا اور صبر کرنا یہ بڑی ہمت والا کام ہے اور ہمت والے کام کرنے میں جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساتیں مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلم صبر اور عفت کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بیسوں واقعات موجود ہیں ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے واقعات کہ جہاں پر جری سے جری آدمی بہادر سے بہادر آدمی اور صابر سے صابر آدمی بھی مشتعل ہو جائے انتقام لینے پر تل جائے بدلہ لینے پر اتر آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مواقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا حلم اختیار فرمایا صبر اختیار فرمایا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کو معاف کر دیا اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے غزوہ اشود کے اندر ملتا ہے جب دشمنوں نے حملہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو لہو لہان کر دیا آپ کو زخمی کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک پر ایسا زخم لگایا کہ اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا اتنی تکلیف دے صورت کہ جب بدن اطہر سے خون بہ رہا ہے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہو چکا اور زخموں سے چور چور ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں صحابہ کرام سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی والی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حالت دیکھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ ہمارے آکا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخمی ہیں ان کفار فارے ہنجار کے ہاتھوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علیہم کیا ہی اچھا ہو آپ ان کے خلاف دعا کر دیں ان کو نقصان پہنچانے والی دعا کر دیں ان کے خلاف کہ انہوں نے آپ کو زخمی کیا آپ کو تکلیف پہنچائی آپ کو لہو لہان کیا آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلم کا اف کا اور صبر کا کیسا مظاہرہ فرمایا تاریخی کتابوں میں اور احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں ان فرماتے ہیں لم اباس ل مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں دوسروں پر لانت کروں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں دوسروں پر لانت کروں کنس تو مجھے تو اللہ کی طرف بلانے والا یا مجھے دعا کرنے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے دعا کرنے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مہد لا اللہ مہدی قومی اے میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے جانتے نہیں صبر کا اس سے بڑھ کر اور اس سے عظیم تر اور کون سا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو زخمی کر دیا جائے کسی کو ماد اللہ قتل کرنے کی پوری کوشش کی جائے اسے ہر طرح کا دکھ اور تکلیف پہنچائی جائے اور اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں ان کے خلاف تو وہ سارے کے سارے تحس لحس ہو جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں مگر جبکہ دوسرے اس وقت ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی حلم کی افم کی عظیم مثال قائم فرما دی اور ان کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے جنہوں نے مجھے زخمی کیا جنہوں نے پریشان کیا جنہوں نے تنگ کیا جنہوں نے ایزائیں پہنچائی ہیں اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے یہ مجھے جانتے نہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ اور اس طرح کے بیسوں واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں موجود ہیں کہ جہاں پر جو فوری رد عمل ہو وہ آدمی کا اشتعال کا ہو وہ آدمی کا بدلہ لینے کا ہو انتقام لینے کا ہو لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ سابق قدم رہے اپنے وقار اپنی سنجیدگی اپنے عف اپنے صبر اور اپنے علم پر ثابت قدم رہ کر دعا دیتے ہی نظر آتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں مبارک ہیں حضرت جاب ربی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے اور حضرت بلال علی اللہ تعالیٰ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور حضرت بلال اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں چاندی کے سکے تھے یا چاندی کے جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چاندی کی اشیاء لوگوں کو عطا فرما رہے تھے سرکار چاندی کی اشیاء لوگوں کو ادا فرما رہے تھے اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ عدل کیجیے سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے جب یہ الفاظ سنے کہ وہ ہستی جو چاندی لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے جو اپنے پاس نہیں رکھ رہے بلکہ لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ عدل کیجئے تو اس کے اس جملے سے بڑے بدبختی کے جملے اور کیا ہو سکتے ہیں لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر دوسرا کون عدل کرے گا اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو دوسرا کون عدل کرے گا جب اس شخص نے یہ جملے کہے سعید العمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اقتل الحاظ منافق مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں جس نے آپ کے بارے میں یہ جملے کہے کہ یا رسول اللہ عدل کیجیے یہ آپ کے سامنے بولنے کے جملے ہیں اور یہ آپ سے کہنے کے جملے ہیں آپ جیسا عدل و انصاف کرنے والا تو کائنات میں پیدا نہ ہوا اور آپ کے سامنے یہ اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعید نعمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا معنی اخت السحابی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر سرکار سرکاری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو معاف کر دیا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کے یہ جملے کہے تھے اسی طرح کا افو درگزر کا ایک اور واقعہ نبی عباق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی حضبے سے واپس تشریف لا رہے تھے دوپہر کا وقت تھا دھوپ کی شدت تھی اور گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی صحابہ کرام دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے مختلف درختوں کے نیچے جا کر ان کے سائے کے اندر لیٹ گئے نبی اباغ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کو منتخب فرمایا اور اس کے سائے میں خود جا کر آرام فرمانے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں لیتے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اتنے میں وہاں پر ایک مشرک آیا جس کا نام تھا غورث بن حارث غورث بن حارث نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تن تنہا ایک درخت کے نیچے لیتے ہوئے تو اس نے کہا کہ آج تو موقع ہے یہ اکیلے ہیں ان کے صحابہ ان کے ساتھ نہیں اگر میں چاہوں تو آج ان کو شہید کر دوں اس نے تلوار اٹھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا جب اس نے تلوار کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار اٹھائی تو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اب بیدار ہو گئے اس مشرق نے جب آپ کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تو تلوار لہرا کر کہنے لگا کہ اے محمد اب مجھے بتاؤ کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے آپ نتے بغیر تلوار کے بغیر اسلحے کے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے تو اب آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ اچانک کیفیت کے اوپر نہ تو آپ ہراساں ہوئے نہ خوف زدہ ہوئے بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ یعنی اللہ مجھے بچائے گا جب اس مشرق نے سرکاری دعالم علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ اللہ سنا اور آپ کے عزم و استقامت کو دیکھا تو اس کا ہاتھ کپ کب کپانے لگا اور اس کی تلوار نیچے گر گئی سرکاری دعالم وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر اب اس کو یہ رشاد فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا جب اس مشرق نے اب یہ حالت دیکھی کہ اب تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہیں اور اب میں بے ہتھیار کے ہوں اب میرے پاس ہتھیار نہیں اور اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اس نے کیا جواب دیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دشمن پر قابو پا کر اس سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں سرکاری دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اتنا ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا وہ شخص وہاں سے ہٹا اپنی قوم کے پاس گیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا جی من ایندی خیری ناس میں اس ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں جس جیسی ہستی پوری روئے زمین پر نہیں ہے افضل ترین ہستی کے پاس سے آ رہا جس کو شہید کرنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی جن کو نتا سمجھ کر میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں تو نہ کر سکا اور جب ان کو مجھ پر قدرت ملی تو مجھے معاف کر دیا اور مجھے جانے کی اجازت اطافرما دی یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا افو درگزر اور آپ کی شان حلم ہے پھر اسی طرح اس سے بڑھ کر واقعہ ایک مرتبہ ایک یہودیہ نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے بکری کے گوشت کا کچھ حصہ بھیجا اور اس گوشت کے اندر پکے ہوئے گوشت میں اس نے زہر ملا دیا سرکاری دعالم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کا کچھ حصہ تناول فرمایا اور آپ کو اللہ تبارک و کی طرف سے اطلاع دے دی گئی اور بکری کے گوشت نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائے میرے اندر زہر ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا اس یہودیا کو طلب فرمایا اور اسے پوچھا کہ کیا تو نے زہر ملایا تھا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں زہرایا تھا اعتراف کر لیا کہ الفاظ استعمال کو مہاد اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر پوچھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی جان کے دشمنوں کو یوں معاف کر دینا آپ کے افو درگزر کی انتہائی اعلی مثال ہے اسی طرح کا ایک اور واقع کہ مدینہ منورہ اندر ایک یہودی تھا لبید بن جادوگر تھا جادو کیا کرتا تھا وہ اور اس کی بیٹیوں نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم پر جادو کیا کچھ بال مبارک لیے کچھ کنگی کے دندانے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں ملا کر اس نے جادو کیا اس جادو کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک پر تو نہ ہوا مورے نبوت سر انجام دینے پر نہ ہوا البتہ آپ کے جسم اطہر پر اس جادو کا کچھ نہ کچھ اثر موجود تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چند دن اس تکلیف کے اندر مبتلا رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی گئی اور بتا دیا گیا کہ آپ پر جادو کیا گیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو کا سامان ایک کنویں کے اندر سے نکلوا لیا اور اس نبید بن آسم کو بلا کر پوچھا کہ کیا تو نے میرے اوپر جادو کیا اس نے کہا ہاں میں نے آپ سے جادو کیا اب جادو کر کے تکلیف پہنچانے والا اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے والا اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی رہنے والا شخص یوں غداری کرتے ہوئے دھوکے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فیل کو بھی معاف فرما دیا بدلہ نہ لیا انتقام نہ لیا افو درگزر کو اختیار فرمایا اس لیے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی عن ورفی اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افو درگزر تھا اسی طرح کا ایک اور بہت سے واقعات کا مجموعہ جسے کہا جا سکتا ہے وہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابئی تھا جس نے قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں آپ کے خلاف سازشیں کی صحابہ کرام میں بد پھیلانے کی کوششیں کی صحابہ صحاب کو منتشر کرنے کی کوششیں کی خود منافق تھا دوسرے کرام کو ایزا پہنچائی وقتاً فوقتاً بے ادبیاں کرتے رہنا اس کا وتیرہ تھا اور سرکار دو عالم علیہ وسلم کو پریشان کرنا اس کا شیوا تھا جو قدم قدم پہ یہ سارا کچھ کرنے والا تھا اور آئے روز نبی پاک علیہ صلاح وسلام کے لیے مسائل کھڑا کرنے والا تھا بارہ صاحبہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کروا دیجیے اس کو جان سے مروا دیجیے یہ آپ کو اتنا پریشان کرتا ہے اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کر دیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس مشورے کو یہ کہہ کر مسترد فرما دیا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے ان محمد یکخت الصحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو قطر کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ کہہ کر ہمیشہ اس سے درگزر کرتے رہے ہمیشہ اس کو معاف کرتے رہے ہمیشہ اپنی شان اقو کو ظاہر فرماتے رہے اور نوبت یہاں تک آئی کہ جب یہی عبداللہ ابن ابئی مرنے لگا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا جنازہ سرکار دعالم سلد السلم خدا کر پڑا اور جب اس کے بیٹے نے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنابے کے لیے درخواست کی اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کمیز طلب فرمائی آپ کی پہنی ہوئی کمیز طلب فرمائی تاکہ عبداللہ ابن اوبئی منافق کو وہ پہنا بھی جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی کو اپنی کمیز مبارک عطا فرما دی جو اس کے کفن کا حصہ بنائی گئی اب وہ شخص جو دل رات تکلیفیں پہنچائے پریشان کرے دکھ پہنچائے سازشیں کرے اسلام کے خلاف سرکار کے خلاف سب کچھ کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نوازی اور شان شفقت و رحمت کا عالم یہ ہے کہ اسے بھی اپنی کمیز مبارک عطا فرماتے ہیں اور اس کے جنازے کے لیے بھی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے لیے استغفار تک فرماتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جس پر اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار فرمائیں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کہ یہ ساری زندگی اللہ کے محبوب کے دشمن رہے آپ تو اپنی شان رحمت کی وجہ سے شان شفقت کی وجہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر تھا اور نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی یعنی زیب تن فرمائی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے تھے اچانک ایک آرابی آیا اور اس نے چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا جو چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ہے اس کو بڑے زور سے کھینچا اتنے زور سے کھینچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے یکم یعنی گلا گھوٹ دینے والی بات جس کو کہیں وہ والی حرکت کی اور اس گستاخانہ حرکت کے بعد بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے دو اونٹ بھر دو یعنی بدتمیزی کا انداز دیکھیں چادر کو دبانے کا انداز دیکھیں اور اس کے ساتھ مطالبہ دیکھیں کہ اے محمد اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے ان دو اونٹوں کو بھر دو لاد دو اور اس کے اوپر مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ مال جو آپ مجھے دیں گے یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے معذ اللہ اس اگر پورے منظر کو تصور میں لائیں کہ ایک شخص نے مال لینا ہے وہ حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اور لینے کا انداز یہ ہے کہ آ کر چادر اقدس کو یوں دماتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس کی خراشیں آتی ہیں نشان بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میرے دو اونٹ سامان سے بھر کر مجھے دو اور جو دو گے وہ نہ آپ اپنے مال سے دے رہے نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے سرکاری دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گستاخانہ جسارت پر سراپا رحمت و رفت بن کر بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس جواب میں آپ کی رحمت آپ کا حلم آپ کا سبر ملحدہ فرمائے ارشاد فرمایا المالو مال اللہ و انا مال تو اللہ کا مال ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں مال تو اللہ کا مال ہے میں اللہ کا بندہ ہوں یہ نہیں فرمایا کہ تجھے مانگنے کی تمیز نہیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا ایک تو مال مانگ رہے ہو اوپر گردن میں خراشے ڈال دی اوپر سے تمہیں بدتمیزی کے جملے بول رہے ہو تمہیں طریقہ کسی نے نہیں سکھایا اس کی جگہ بڑے ہی پیارے انداز میں صرف اتنے جملے ارشاد فرمائے کہ ہاں مال اللہ کا مال ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اس کے بعد فرمایا کہ تم نے جو مجھے چادر کھینچ کر تکلیف پہنچائی ہے میں اس سے انتقام لوں گا سرکار صدر نے اشاد فرمایا تم نے جو چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں انتقام لوں گا وہ آرابی کہنے لگا ہر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سرکار نے کہنے لگا لے کا لا تو آپ مجھ سے اس لیے نہیں لے سکتے کہ برائی کا بدلہ برائی سے لینا آپ کا شیوا ہی نہیں برائی کا بدلا برائی سے لینا آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے آپ करने معاف کرنے والے آپ کو درگزر کرنے والے آپ کو صبر کرنے والے, تو حلم کرنے والے. سرکار اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی آپ کے چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بھری بوریاں لاد دو اور دوسرے اونٹ پر کھجوروں سے بھری ہوئی بوریاں لاد دو. اس بے ادبی کے انداز سے مانگنے والے اور کلام کرنے والے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان شانوں کے صدقے ہمارے اندر بھی صبر کا مادہ پیدا فرمائے افو درگزر کی خوب پیدا فرمائے اور ہمارے اندر بھی حلم برداشت اور بردباری کا مادہ پیدا فرمائے آمین مزاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم